اور جب ان سے کہا جائے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنی باپ دادا کو پایا کیا اگر چشتان ان کو عذاب دوزخ کی طرف بلاتا ہو